سمود اور عاد نے کھڑ کھڑا دینے والے دن کو جھٹلا دیا القاریہ بھی قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ اپنی ہولناکیوں کے ذریعے لوگوں کو جھنجھوڑ دے گی اور ان کے دلوں پر کپ کپی تاری کر دے گی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو ڈراتے تھے اور انہیں خاب غفلت سے جھنجھوڑتے تھے لیکن پہلا مانا ہی راج ہے کفار قریش کی طرح قوم سمود اور قوم عاد نے بھی روز قیامت کو جھٹلایا تو قوم سمود کے لوگ ایک شدید ترین چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے یہ قوم شام و حجاز کے درمیان حجر نام کی جگہ پر آباد تھی جسے آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو سعودی عرب کے شہر العلا سے صرف چند میل کے فاصلے پر ہے اور قوم آد ایک شدید ترین ٹھنڈی اور تیز و تند آندھی کے ذریعے ہلاک کر دی گئی یہ لوگ احقاف میں آباد تھے جو عمان اور حضرت موت یعنی یمن کے درمیان ریگستانی علاقہ ہے